السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے پیارے پیارے ساتھیوں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی عنوان ہے بلی کی پریشانی بلی آخر کیوں پریشان تھی سنتے ہیں اس کہانی کو لکھا ہے سر شیخ عبد القادر نے مغربی ملکوں میں کتے پالنے کا بہت شوق ہے اس کے علاوہ بلیاں بھی پالی جاتی ہیں ایک گھر میں ایک کتا تھا اور ایک بلی تھی کتا ایک گدے پر آرام سے سو رہا تھا اور بلی ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ بلی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے اور ہماری زندگی کا کو کوئی مقصد ہے یا نہیں وہ کتے کے پاس گئی اور اسے سوتے ہوئے جھنجوڑ کر کہا تم بھی عجیب سست جانور ہو جب دیکھو سوئے ہوئے ہوتے ہو جاگو مجھے تم سے ایک ضروری بات پوچھنی ہے پوچھنا چاہتی ہو مجھے بہت نیند آ رہی ہے بو بلی نے جواب دیا میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سب کیوں پیدا کیے گئے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے میں میں میں جو گرفتار ہوں کہ کہ خاتون کا یہ ہے میری بے حد خاطر کرے سونے کے لیے گدا دے اور دو تین دفعہ اچھی طرح کھلائے پلائے یہ کہہ کر کتا پھر سو گیا اور بلی اس کے بے فکرے پن پر افسوس کرتی ہوئی مایوسی ہو کر گھر سے باہر نکلی تھوڑی دور جا کر اسے ایک چڑیا نظر آئی جو اونچ جیسے درخت پر پھدک رہی تھی بلی نے درخت کے نیچے جا کر میاں میاں کی اور چڑیا سے کہنے لگی چڑیا میں آج تم سے پوچھنے آئی ہوں ہم تم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے چڑیا بولی چوں چڑیا پھر کر کے اڑی اور فضا میں چکر لگانے لگی بلی پہلے سے بھی زیادہ مایوس ہوئی کہ کتے نے اس کی بات تو سن لی تھی جو جواب اچھا نہیں دیا تھا لیکن چڑیا پر, پر پرانے خوف اس قدر غالب آئے کہ اس کی بات بھی پوری سننا گوارا نہ کی اور بلی کو بدنیت سمجھ کر اڑ گئی بلی نے اب سوچا کہ جو کوئی اور راستے میں ملے گا اس سے یہی بات پوچھوں گی آگے جا کر کچھ فاصلے پر اسے ایک بیل ملا بلی نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو پہلے کتے اور چڑیا سے کیا تھا بیل بہت بڑا جانور تھا اور موٹا تازہ تھا اس نے سمجھا اس کا دماغ بھی اسی نسبت سے بڑا اور سوچنے والا ہوگا مگر اسے پھر مایوسی ہوئی جب بیل نے یہ جواب دیا کہ میں <صحیح> تو اسی قدر جانتا ہوں کہ مجھے قدرت نے سامان اٹھانے کے لیے بنایا ہے جو آتا ہے بھاری بوجھ میری پیٹھ پر لاد دیتا ہے میں وہ بوجھ کہیں لے جا کر اتارتا ہوں تو میرے لیے دوسرا بوجھ تیار ہوتا ہے بس جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی طرح عمر گزاری ہے اور یوں ہی گزر جائے گی اتنی بات ضرور ہے کہ اس محنت کے بدلے میں مجھے گھاس اور چارہ پیٹ بڑھنے کو مل جاتا ہے بلی کا حوصلہ تو ان جوابوں سے پست ہو گیا تھا مگر تھی مستقل مزاج اس نے کہا ایک آدھ دروازہ اور کھٹکھٹانا چاہیے اس نے سن رکھا تھا کہ پرندوں میں الو سیانہ سمجھا جاتا ہے الو کے بارے میں مغرب کے لوگوں کے خیالات ہمارے ملک سے اور دوسرے کے مشرقی ملکوں کے خیالات سے مختلف ہیں ہم تو الو کو بے کہتے ہیں مگر مغربی لوگوں میں ملک یونان سے آئی ہوئی ایک مشہور روایت ہے کہ الو عقل کے دیوتا کے کندھوں پر بیٹھا تھا اور اس طرح اسے عقل کا کچھ حصہ مل گیا بلی کی نظر چلتے چلتے ایک الو پر پڑی جو آنکھیں بند کیے یوں بیٹھا تھا جیسے کسی بڑی بات سوچنے میں مصروف ہے اصل بات تو یہ تھی کہ الو کو دن کی روشنی نہیں بھاتی رات کو اسے خوب نظر آتا ہے اس لیے دن के کے لیے بیکار ہے ہمیں رات آرام کے لیے ملی ہے اور دن کام کے لیے اس کی جگہ الو کا دن آرام کے لیے ہے اور رات ادھر, ادھر ادھر اڑنے کے کام کے لیے بلی درخت کی اس چاق کے قریب गई جس پر الو صاحب بیٹھے اونگ رہے تھے اور ان سے بات شروع کیے کی. yeah! جناب میں نے سنا ہے آپ جانوروں میں عقل مند اور دانا سمجھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو بہت عقل ملی ہے اس لیے میں آپ سے ایک ضروری مسئلہ پوچھنے آئی ہوں میں نے پہلے کئی جانوروں سے یہی سوال پوچھا ہے مگر کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا اب مزید جاننے کی تلاش میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں الو صاحب بلی کی اس گفتگو سے ذرا پھولے اور انہوں نے اپنے پر پڑ پڑا کر کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے جس کا حل تم چاہتی ہو بلی نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ہم سب کو قدرت نے کیوں پیدا کیا ہے الو نے کہا ہماری قوم نے مدت ہوئی اس مسئلے کا حل معلوم کر لیا تھا ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں سوچنے کی قوت دی گئی ہے ہمیں سوچتے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے بلی اس جواب سے بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی آپ کا جواب مجھے بہت پسند آیا حقیقت میں سوچنا بہت اچھی عادت ہے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بات بتائی مگر اتنا تو فرما دیجیے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں تو وہ کون سے مسئلے ہیں جن پر لگاتار سوچنے کا آپ کو موقع ملتا ہے उल्लू نے جواب دیا سب الو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ الو پہلے پیدا ہوا یا انڈا کبھی ہم یہ کہتے ہیں پہلے انڈا پیدا ہوا اور اس سے الو پیدا ہوا مگر پھر یہ سوچتے ہیں الو پہلے موجود نہ تھا تو انڈا کیسے پیدا ہو گیا یہ سن کر بلی نے سوال کیا کہ اتنی مدت کے سوچو بچار کے بعد الو قوم نے آخر فیصلہ کیا کیا الو کہنے لگا تم بے وقوفی کے درجے تک بھولی ہو ہماری رائے کبھی ایک طرف جھکتی ہے کبھی دوسری طرف اس طرح ہر نسل کی عمر گزر جاتی ہے اور سوچنے کے لیے کوئی نیا مسئلہ تلاش نہیں کرنا پڑتا وہ مسئلہ ہی کیا ہوا جو آسانی سے حل ہو جائے بلی سوچنے کی خوبی کی تو خود بھی قائل تھی اور الو کے جواب سے اور بھی قائل ہو گئی تھی مگر یہ سن کر کہ الو ایک ہی مسئلے پر سوچتے رہتے ہیں اور پہلے ایک رائے اور اس کے بعد دوسری رائے اس کے بالکل خلاف قائم کرتے ہیں اسے بہت مایوسی ہوئی وہ سر جھکا کر گھر واپس آئی دیکھا کہ کتے صاحب اب بھی سوئے پڑے ہیں اس نے کتے کا کندھا ہلایا اور اسے جگایا چاہتی تھی کہ اس کو اپنے دن بھر کی داستان سنائے مگر وہ نیند کا اتنا شوقین تھا کہنے لگا بھو جو مجھے پریشان نہ کرو مجھے تو یہ گدہ اپنے آقا کی میم صاحب کا پیار اور اچھا کھانا پینا یہی زندگی کا مقصد کافی ہے بھو بھو بلی چپ ہو کر بیٹھ گئی مگر کتے کے جواب کو اس نے بے, وقف بے سمجھا اور اپنے سوال کے جواب کی تلاش اس کے دل میں ہی رہی نہ جانے اس بلی کو جواب ملا کہ نہیں ملا مگر کہانی زبانی کے ساتھیوں کو اپنے سوالوں کے جواب مل جاتے ہوں گے بڑوں سے نہیں ملتے ہوں گے تو خود بھی سوچ سکتے ہیں کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ